الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رضي الله عنهم ورضو عنهم آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين منو سلو علئی وسلی وسلموا تسلیم ذوق شوق نال محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الله وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَاحَةَ الْعَاشُطِينَ مین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حلقہ حمد و سنا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنجی بارگاہ شریف دے اندر ضرود شریف دے نظرانہ پیش کرنتو بعد آجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شرف اتنے تھوں اپنی رحمت دی دائمی پنہ فرماوے حق, دے اتے حق بولن ہک حق ہک وال خلوص دی اور حق دے اوپر ہی استقامت دی توفیق عطا فرما دے حسب وادہ جناب دے سامنے ذکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع دوسری قسط اور اے میں وا کر بیٹھا وعدے نوں وفا کرنا ضروری اور وعدہ بھی مسجد اور ممر دے بہ گئے پھر تقدیر غالب دیئے غالب علی امری لا مولا لی سرکار فرما نے میں رب سونے اتو ہی پچھانے یعنی رب کا دی کی مارفت اور وہ پچھان مینو اتو ہی آ گئی ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں سا وہ نہیں سی سک میری سوچ کے خلاف یعنی جو میں سوچتا سا وہ نہیں سی ہوتا تو آپ فرما گویا میں سمجھ گیا کی تقدیر بنانے والا اور اس کے چلانے والا کوئی اور ہے سابقہ المبارک مبارک تاضر نہیں سا ہو سکیا تبیعت نہ تھی کر کے اس وعدے نفا کردہ ہوا جناب دے سامنے آج اس موضوع کی دوسری کشت بیان کر Thikay, thikay, thikay, thikay. اور ان شا اللہ ہل ازیز جناب سامنے نمیاں روایت رکھا تقریر ایک قربانی نے متعلق اور قربان ہو حضرت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہو عنہ موٹی جی گل سمجھ لو اگا پھر اس گل کی تفصیل سمجھ آ جائے گی جدوں خارجیاں, جزوجوم، جزوجوم، جزوجوم، خارجیاں, نے خارجیاں, خارجیاں نے حضرت عثمان گنی رضی اللہ ہوتا کیونکہ دورے عثمانیہ کے اندر, اندر ہی آخر دی خلافت شریف دے آخری جڑے ایام گزرے نے انہوں کے اتساقی طور پہ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے سن کہ جو آپ دی شہادت دا سبب بنے جدوں خارجیاں نے آپ شہید کرنا اور آپ مکان کا گرو کیا اضرت حضرت مانے غنی سرکار دے جن غلام سن تبجو توجہ جی تبجو ہٹ جی سارا مطل گرکرا کر سکے گلام نے ہتھیار فرمائے تو جدرت حضرت عثمان سرکار نے ویخیا کہ میرے غلام مسلا ہو گئے نے یعنی اصلا اٹھا لیا انہوں نے ہتھیار اٹھا لے اور انہوں نے لڑائی دا جنگ دا ارادہ بنا لیا آپ سرکار نے فرمایا ہے خبردار میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ دے نال. امت محمدیہ دے اندر قتل و غارت قتلگارا چڑپ فرمایا جس غلام نے ہتھیار سٹ دیتے یعنی لڑائی کا ارادہ دیتا فرمایا وہ میری طرف یعنی آزاد یعنی غلام نزاد کرنا آزادی دا جڑا ہے کیونکہ اس وقت غلام خریدے جانے پھر مالک آخا کی مرضی ہوں سی خریدن والے دی یوبا میں جس طرح کر دے بھی؟ میں آزاد کر د فرمایا جنہیں میری گل من لی اور ہتھیار سٹ درمایا یہ صحیح گل سے میں ان آزاد کر دیا یعنی امت محمدیہ دے محمدی اندر قتل و غارت چھڑن کی وجہ آپ سرکار نے امت مخمدیا بچایا اور اپنی جان کی قربانی پیش کردر حضرت اسمانے غنی سرکار رضی اللہ تعالی عنو امت محمدیہ پیار محبت شر اور فتنہ انگیزی اتنا اختراج فرمایا اتنے بچے نے کہ اپنی اپنی جان مبارک عثمان سرکار جان کا بدلا ستر ہزار بندہ مروایا تینو کی پتا فکیر دا خون کنا قیمتی جدو فقیر کا خون ہے زمین روگ لوگ نگاہ ضائع ہو پھر اللہ کا آداب آ جاب نو جوش آ جا اور غصے نوش آ ج جنا مولا سونے ہر وقت وہ خیال سوتیا جاگدو ہے نہیں لوگوں کے بارے می آ فرما آ فرمو گے رات بگے تھے بے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجل سیا جگا حضرت عثمان سرکار دی شان قرآن کی آیت ہی آج لوگ کہتے ہیں دھیانے دکھاؤ کا کہاں دیکر آیا ہے قرآن میں میں سناتا ہوں جو ہے ارشاد ربا نہیں ہے مولا سونا فرماؤں فرمایا امن ہوا قان تن آنا لاجید کوئی میا احمروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ظاوغنا لك سبحان الله جسمهم لحوالنا لك القرية او امام کی کوئی عامی امام نہیں تفصیل امام جلال الدین سیوفی او امام جنہوں جاگ بہتر بارہ سونے دی زیارت ہوئی आम इमाम नहीं कर रहे इमाम जलालुती उतीर तफ्सीर मंसूर शरीफ के अंदर आप सरकार ने आप सरकार ने अपनी तरफ गल नहीं की सहाबी की गल की सहाबी के हवाले की آپ سرکار دے نے فرمایا حضرت حضرت ابد اللہ وہ جو ہے حضرت عبد ابن عمر قربان قربانیا آپ سرکار یعنی حضرت ابد اللہ حضرت عمر پاک کا پتر آپ دے نے فرمایا آپ سرکار روایت کر کرتے نے یہ جڑیا تے کریم آئیے امن ہوا قانت تون آنا شاجی ہوا قائم یخر اللہ خیا تھا ربی دے حضرت عبد اللہ یہ امر مبارکہ یہ مبارک مبارکہ حضرت عثمان سرکار کے حق مولا نے نازل فرمائی لوگ اللہ قربان آپ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار نے یہ ہوئی آیت نقل فرمائی آپ سرکار نے کی یاد مولہ سونا فرما امن ہوا کون ترما پہ لا مولا سونا فرما فرمایا پہلا وہ شخص ہوا کان تے لائے مولا سونا فرماخ جہاں رات دیا کھڑیا رات دیاں کڑیاں نو مولا سونے کی بار بات خجد سجد عباد عبادت کے اندر راتیاں گھڑیاں گڑیا نو بسر کربان جاواخر آخرت آخرت آخرت آپ تو ڈرد رات بندگی مولا چ گزر رہی اور تاریخ امن ہوا یار جور رات پانی Barney <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, Leorio رات مولا سونے دے، مولا سونے سجا کرمید رکھد رات گزر قیام ہے کدی سجدہ آخرت ڈر اور رب سونے کی رحمت ادرت اپنی فرما فرما رہے آئی حضرت عثمان سرکار دے حق چنا ہے قربان جاو روایت حضرت عثمان سرکار حضرت عثمان سرکار نفلی عبادت سی پھر خاص کر کے اللہ د کلام تلاوت ہر وقت اس قدر قرآن نال یاری سی ج آپ سرکار شہید ہوئے نے آپ جہادت دا وقت آ جائے اس وقت بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے آپ سرکار دا جا پہلا قطرہ خون کا ڈگیا اللہ ریات قرآن کھلیا پہلا کترا خون مبارک دا ایس آیت سے ڈگیا کہ اس سرکار دے خون تراؤ مبارک کا پیدا قطرہ ڈگیا محبت بھی سامنے رب کا کلام ہی پیا کسی پاس کا کوئی خوف نہیں دشمن کا کوئی خوف نہیں کہ میم مار دین گے مینو مار دیں گے مینو قتل کر د گے کوئی خوف ان لگا ہر ویل قرآن کلاوت صدقے جانے اور قرآن جس دی جس بندے یاری رب دے قرآن لگ ج ایک دن ان باق صاحب ہو, ان باق صاحب ہو ان مولا سونے فرشتے بھی کروجو فرمائی آج ہم آج کہتے آج با با آ جم تو آنا ایک دفاع بلاد, بلاد منا یا ایک دفع محرم دبیل چلاؤ جنت پکی میں آخر جنت ایڈی سستی ہوتی نا مڑ سابا سبیل ہی لائی رکھتے توجو نہیں فرمائی قربان اللہ اللہ و جان لائی ہے اگر اسمانے اسمان نے بنی سرکار تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر د ادرتھی ہوتا نے کہ نبی باغ سرکار آپ میرے حجرے تشریف فرما سن آپ آپ لے کے آپ کی مبارک تپڑا ٹیا ہوا سی دروازہ کٹکیا ہو پوچھا ابو بکر آ ہے آپ سرکار نے حضرت سیدنا ادو را ابو بکر سدھی اجازت دے دی آرام آپ دے فرمند تھوڑی دیر گزریے پھر دستک آئیے پوچھا کھل کیتی سونے امراج کیا نبی دیا او دا دی قسم کر کے نا سنیو خوش نسی بوسی ختی بانا رنگ نہیں وقا پیا میں حقیقت جیڑا صحیح سننی ہے نا دنیا بھی سونی ہے آخرت بھی سونی پر دگڑ پکڑی نہ لے عقیدہ خدا دی قسم کر کے نا نبی سونے نال محبت رکھنا اے کوئی رب سونے تو آخنا سب حال ایک روایت سنا لگا ادرت غنی سرکار آپ سرکار ادرتار ہو سوائے روایت نبی سونے نے بیان نبی سونے نے فرمایا کل کیا دن ستر ہزاروں سر ہزار جنہوں جہنم گی جہنم بولتے نہیں یعنی پتا لگتا کچھ وہ بھی لوگ آئے جنہوں کے جہنم واجے بول ج جنہ کے مت لکھ دہن تو فرمائی بابے فرید سرکار ہو بی پی مائی سرکار سرکار نے وضو فرمایا نے بوجو طویل فرمایا لمبا فرمبا کسی پوچھے دور اج بڑی دیر لائیے فرمایا اسدیپ جی متے لکھیا ہوا سی جانمی میں آخ بان میرے دردی ہو جہنم چل پپتی نہیں فرما رہا مٹاؤ رہا ستر ہزار وہ بندہ ستر ہزار وہ بندہ جنہوں نے اتنے جہنم واجب ہو چکی ہوے گی جہن دا مقدر میرے سونے نبی نے فرمایا بندہ جنہوں سے جہنم واجب ہو چکی جنت جان نا اور وہ ہزار بندہ جنہوں کے جنم واجب ہو چکی عثمان سرکار شفاعت فرما گے مولا سونا بغیر جنت تو میں پوچھنا یارا کل برو ہر کا اپنے آشکوں سنالے توجہ نہیں فرمائی ہر اللہ دا ولی اللہ اپنے اپنے مریدان اپنے رکھنے والے گا اور قربان جاو نبی صاحب کہ جنہوں مولا سونے نے اپنی بارگاہ اپنی مخلوق دا سفارشی بنا دتا او بندے جنام تو فرائی تس ف فرموند فر مرد ملے وہ درد نہ چھوڑے چھوڑے او گل دے پل کر دامل لوگ محمد بخش جال بڑو پتھر ہو چکی سونے نبی نے فرمایا میرے اسمان بھی سفارش قربان جا جگہ جنہ جہاں لوگوں نے عثمان نال اپنی قیدت رکھیے محبت رکھیے خود نہیں رکھا وائر نہیں رکھا عداوت نہیں, رکھیا، نہیں رکھی دشمنی نہیں رکھی او جنے جنے بھی حضرت رکھیے جنہیں گنہدار مسلمان خاتمہ ایمان ہومانک ہو سفارش ضرور فرو مولا سونے نے یہ ساف حقیدہ سنیا اج کا سنی کھنی گیا لوٹا بن گیا لوٹے کی تھان ہے جتے کمر بھی تھر دے خدا لیا اے لوٹا نہیں بخ جیلے ڈٹ جے لوہے دانے دے فلاد دی مانے دے یہ کسے دے ہلاون ہلدا نہیں دوسرے نو ہلا جو لوک ناک سبان لو قربان جاوا اگے ایک آیا سنائی ہے ہن دوسری آیات سنا سدگے جاوا دوسری تھان کے مالا سونے نے دوسری تھان کے مولا سونے نے حدرتان ہو سرکار بارے یہ حضرت, بارے حضرت عباس دی ہی اپنے آپ پاس کی رواج آتے جنہوں رئی سلوم فسر ہی رکھے جنہوں مفسری استادار حضرت اپنے اپ روایت فرما نے فرمایا مولا سونے نے یہ جڑی دادل فرمائی ارجلا ربی سم مردیا جگہ تھی لف سے مطمئنہ مطمئنہ ارجلا ربھی کارا دیا سمر اپنے پرورت لوٹا اپنے رب سونے دی طرف لوٹا تب نال ری رب تیرے راضی ہو فت خولی فی وا دی ود خلی ج آ میرے بندے داخل ہو آ میری جنت خلوچ حضرت یہ باس بھی حضرت, دیبنی حضرت دے لے لے اور ایسا نفس دے مطمئن لسا نب سے مطمئن لسا مولا تیرا کہ جے دے کول رب دی نوری مخلوق رب دے نوڑی مخلوق نوری فرشتے بھی کر دے لیں حضرت نے نبی پاک سرکار میرے حجرے سے رام فرمانے حضرت ابوبکر صدیق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے حضرت عمر باغ آئے آپ اس طرح بیٹھے رہے, رہے. تھوڑی دیر گزریے حضرت اسمانے کری سروار آئے نے سونے نبی فورا اٹھ پائے نے آپ نے اپنا کپڑا مبارک سیدھا جدو سارے حضرات چلے گئے میں مارگاہ درد کی وہ سونے کا ہے اس بیٹھے رہے بیٹھے رہے ہو عثمان آیا روپیا میں وجہ کی فرما نے کیا میں ارجعی فی جنتی قرمان جاغا اور اے روایت, روایت جہی میں بیان کی قربان جاو سیا دی کتاب شہی مسلم شریف دے اندر بھی یہ موجود مسلم شریف دے اندر کتاب کتاب قربان فرمایا تو حیا نا فرما دب سونے کے فرشتے بھی حیا کر قربان جام اندازہ کر ہستی ہو شانستی ہو رب فرشتے بھی گے تو جو ہے قربان گے تاں کر گے سونے نبی اللہ صلی اللہ, وآلی و صلی اللہ و و ملت ملت بخاری جینے تو میرے سونے نبی سرکار نے فرمایا فرمایا کن خیر زمن النبي, زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير آبابا ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفاني رضي الله عنه من لسون نبي لفرماية جاو کہ میری امت چون, میری امت سارے اخل سی سارا تو افغل پکڑے شیر امرے شیر اسمان صدیق دیواری صدیق دے دشمن عمر دیواری آگے اوتے تو نشے پرانی ہے نا صدیق اکبر بھی سہابی ہے موڑ پکا گیا اتے نشے پرانی یہ امرداری آ گئے فرما گرما نے فرمایا وہ عمر کے آ دشمنا دے جان نوا سکے امر باغ دے دشمنا <تصفيق> دے وہ عمر ہی تجھے عثمان دیواری وے بان ج رتے نبیار نبی پاک سرکار بارگاہ جنا دیش کیا گیا توجہ تھوجو تھوجو جنا دیش کیا گیا حضرت عثمان سرکار حضرت نبی پاک سرکار دی بارگاہ حضرت نبی آر پڑا جنازہ پڑھاؤ سونے لبیلے نہیں پڑھایا انکار کر دے آپ نے فرمایا جناد نہیں پڑونا سدگے جاؤ ادرت فرمرت سونے کدی دے چھ دور دور جنا بھی دے ہو وجہ کی جنا پیش کیا گیا پڑھایا نہیں میرے سونے نے بھی نے فرمایے جنایا میں تا نہیں پڑھایا میرے یار اسمان کا دشمن سی نہیں پڑایا یڈی روایت بیان کی لکھی حدیث دی کتاب دی شریف چ لے جا مولا سونے سارے پہلے نبیا تو بعد امت سیکل بڑا افل بنایا ہے، شیر اسمان افل تے قربان جاوا مو لالی بھی اُن چر نہیں یہ یاد رکھا جی یاد رکھا جی یہ یارہ تو بغیر ساڈا چارا نہیں अच्छा चारे चार में गुलाम चारे गुलामान गुलामा, जावा मौला सुनने मेरे सोने नबीन फरमा को जिह मौला ओली मौलावे सावे नबीन चवे यार सोने सादार اللہ قربان جاوا حدرت حدرت مولا لی سرکار, رضی اللہ تعالی سرکار رضی اللہ تعالی قربان جاوا مولا اللہ مولا نشان سنا مزہ گا جو ہے روایت روایت روایہ امام ابن حضرت کلانی حضرت کلانی کی حضرت مولا سرکار آپ سرکاری ممبر تشریف فرما मिम्बर से तशरीफ फरमा सन मिम्बर से बह गए आपने सा फरमाया वे ए लो ए लो फरमा नबी पाक ती, उम्मत नबी पाखत नबी तो बाद सारू बिस्तर लगनावजो तवज्जो तवज्जो آپ نے فرمایا نہیں یہ گل نہیں نبی کی امت نبی کی امت میں نپیاں دباد سارے چنگے شخص کی خبر سناواں مولا سونا اسی عقیدے بزرگاں عقیدہ سچا تو قربان جاوا آ فرما نے فرمایا نبی تا بندہ افدال میں دسا پتا دسا لوگ نے کیوں نہیں ضرور دسو قربان جاوا دے نے آپ لوگ آخر لوگ آخر ضرور بکر لوگ وہ کہتے ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی ہم کہتے ہیں یہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی شانے بیان کرتے تھے آپ فرماؤں نے فرمایا ابو بک کرے نبیوں تو بعد امت پہلا پہلا مبارک بندہ فرمایا بو جدو آپ نے فرمایا کیا میں کیا میں تھوانو یہ نہ دسا سیک درجا لوگ کالو بلا ضرور دسو آ دے نے عمر فرمایا سدھی ایک دو بات امر شیر آپ فرما شم کال الاق میروق میرو بسال میں تھو تیسرے بندے کا درجہ دسا یعنی تیسرا نمبر نہ دسا تیسرے نمبر کے وے کالو پلا لوگ دسو آپ سرکار فرما نے آپ سرکار نے فرمایا تیسرا بندہ لوگوں دسو آپ ممبر تو لے روایت میں پڑھ کے آیا بھائی نہ تیری جتی میرا شیر آپ ممبر تر پے ممبر تر گئے ممبر تر گئے آپ سرکار فرما نے مان ج وہ دی شان خود خدا خود مولا سونا بیان فرماوے ادا حبیب بیان فرماوے اور او جینا دی شان نبی سونے نے فرمایا اے علی انا مدی العلم مائم شہر ہاں دروازہ اولی میں شہر بنا ہے اس شہر رب نے, نے دروازہ بنایا نبی سونے ورگا علم دا شہر اس شہر دا دروازہ پیا ہے نبیا تو میں ہو گئے تھوڑے کو جس نبی ہونا خود پیا فرما علی تو ہے اے دا مطلب اے دا سونے نے فرمایا کچھ حصہ تین دروازہ جو حکمت ہاں دانائی رب نے میم ساری نہیں کچھ حصہ رب نے ہے ممبر بہ کے پیا نبیا تو بعد افضل صدیق ج لوگو سدیق تو امر تو آخنا وہ جی تیسرے خلیفہ راشد نے تیسرے نمبر شانہ فرشتے ہزا کرتے فرشتے ہزا کردے نے جا پہلا نمبر پہلا نمبر سدیق کی شانے رب د فرشتے سدیق دیا نقل کرتے دی قسم کر گیا نا وہ خوش نصیب جنو اپنے محبوب محبت دی کہ جنو مولا سونا اپنے محبوب دی محبت محبت دی دولت چ الحمدللہ اللہ ادیقی اکبر غلام عمر باغ دے بھی غلام آسمان حیدر کرار بھی غلام ہاں سان تے رب سونا تو جو ہے <سؤال> وغیرہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں جس جس کے جناب نبی سونا انکار ترم شریف کی رواج نہیں حوالے دے دے کے گلاج نہیں پھر بھی ذمے دار جس بندے دا جنادا نبی سونا نہ پڑھاوے سچی دشے سونے دا محبوب آجے فرما, آجے آجے فرما آجے آجے کہ اے میرے عثمان دا بغض رکھا سی تھا ماں دا جنازہ توجہ ہے تے مولا, مولا سونے نے اچھا نہیں مولا, مولا, مولا سونے نے اس ہے تریجہ نمبر تریجہ نمبر اداوت رکھی نبی دا جنازہ نہیں جیڑا تھڈو پہلے نمبر والے دا دشمن توجہ یہ فرمائی دعا کرے رب سونا او یار کا مرد دم تک محبت دے تو دی محبت تا پر